اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اگر آپ نے کسی قوم کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور اس قوم سے آپ کو خطرہ ہے خیانت کا جنگ کا نہیں جنگ کا تو خطرہ ہے اسی لیے تو معاہدہ ہوا ہے نا خیانت کا اور غداری کا اندیشہ ہے آپ کو تو آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ ہمارا اور اس قوم کا معاہدہ اب برقرار نہیں رہا علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس عائد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اطلاع دیے بغیر اعلان کیے بغیر اگر آپ اس قوم پر چڑھ دوڑتے ہیں تو یہ خیانت ہے یعنی چھپ چھپا کر اگر کوئی قوم خیانت کرتی ہے تو اس کے اوپر اچانک چڑھ دوڑنا یہ خیانت ہے ہاں اگر کھلم کھلا خیانت ہو رہی ہے تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ ان پر حملہ کر دیں اعلی سوا کہ دونوں برابر ہوں اس سے علماء کرام نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ اعلان اس طرح ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کو بھی معلوم ہو اور کافروں کو بھی معلوم ہو اس کا طریقہ یہ کہ آپ کافروں کے بڑوں کو اطلاع دے دیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان معاہدہ ختم ہو چکا ہے تاکہ وہ بھی اگر آپ کے خلاف تیاری کرنا چاہیں تو تیاری کر لیں مسلمان بہادر قوم ہے مسلمان خائن قوم نہیں ہے غدار نہیں ہے تلوار اگر دشمن کے ہاتھ سے گر بھی جاتی ہے نا تو مسلمان اس کو دوبارہ پکڑا دیتا ہے تلوار یہ لے لو تلوار دوبارہ لڑتے ہیں اور یہ ہمارے مسلمانوں کی تاریخ ہے یہاں مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ ہے اسلام کا عدل و انصاف کے خیانت کرنے والے دشمنوں کے حقوق کی بھی حفاظت کی جاتی ہے اور مسلمانوں کو ان کے مقابلے میں اس کا پابند کیا جاتا ہے کہ آہت کو واپس کرنے سے پیشتر کوئی تیاری بھی ان کے خلاف نہ کریں یہ ہے انصاف اسلام کا انصاف اور مسلمانوں کا انصاف یہ ہے کہ وہ دشمن جس نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا صرف خیانت کر رہا ہے چھپ چھپ کر اس کے حقوق کی بھی حفاظت کرتا ہے اسلام اچانک اس پر چڑھ دوڑنے کی اجازت نہیں دیتا دشمن کے حقوق کی بھی ایسا دشمن جو معاہدہ کرنے کے بعد خیانت کر رہا ہے اس کے حقوق کی بھی حفاظت کرتا ہے ہمارا دین اللہ اکبر اب آخر میں ایک واقعہ ذکر کریں گے جس سے آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام میں ہمارے دین میں معاہدہ پورا کرنا کتنا ضروری ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاہدہ تھا کافروں کے ساتھ تو انہوں نے یہ سوچا کہ اپنی فوج کو تیار کر کے حرکت کریں گے اور جب ہم وہاں پہنچیں گے دشمن کی سرحدوں پر اس وقت تک معاہدے کا وقت گزر چکا ہوگا اور پھر ہم اچانک ان پر حملہ کر دیں گے جنگی تکتیق کے اعتبار سے عسکری اصول کے اعتبار سے یہ تو بہت کامیاب حملہ ہے نا کہ معاہدہ ختم ہوتا ہے بیس تاریخ کو اور ہم نے حرکت شروع کی ہے سترہ تاریخ کو سترہ اٹھارہ انیس ان تاریخوں میں ہم دشمن کے قریب پہنچ گئے ہم تو تیار حالت میں ہیں نا دشمن نے ہمیں دیکھا تو وہ حیران ہو گئے یہ کیا بلا آ گئی ہے وہ تو اتنی جلدی تیار نہیں ہو سکتے نا اس لیے کہ ان کا اور ہمارے درمیان معاہدہ ہے وہ ہماری طرف سے مطمئن ہے اور ہم نے یہ ہیلا کیا ہے اور ہم نے یہ تدبیر بنائی ہے کہ بس بیس تاریخ کو معاہدہ بھی ختم ہو جائے گا اور ہم اچانک ان پر حملہ کریں گے اور جلد اس ملک کو فتح کر لیں گے یہ روایت ابوداود ترمیزی اور نسائی شریف میں موجود ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ دور سے دیکھا گیا کہ ایک بڑی عمر کے آدمی جو ہے گھوڑے پر سوار نعرہ لگاتے ہوئے آ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر وفا لا لاغدر وفا لا لاغر اور بعض روایتوں میں وفا لا غدرن بھی آتا ہے ہمیں معاہدہ پورا کرنا چاہیے اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس قوم کے ساتھ کوئی صلح یا ترک جنگ کا معاہدہ ہو جائے تو چاہیے کہ ان کے خلاف نہ کوئی گرا کھولے اور نہ باندھے یعنی جیسا ہے ویسا ہی رہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی اطلاع دی گئی کہ ایک بابا آئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غداری ہے دیکھا تو یہ کہنے والے بزرگ حضرت عمر بن امبسا رضی ردی اللہ تعالی عنہ تھے جو کہ پیغمبر علیہ السلاط وسلام کے صحابی تھے ایک طرف ان بزرگ کو دیکھیں ان بابا کو دیکھیں سفید ایک بڑا ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کروانے کے لیے اتنی دور سے سفر کر کے آ رہے ہیں اور دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں کہ بادشاہ ہیں لاؤ لشکر اور طاقت و قوت ان کے ساتھ ہے اور تشریف لے جا رہے ہیں پوری تیاری کے ساتھ لیکن جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اس صحابی کی زبان سے سنا تو فوراً انہوں نے لشکر کو واپسی کا حکم دے دیا تاکہ خیانت نہ ہو جائے اور آج کے حکمران ان کے سامنے آپ پورا قرآن پڑھتے ہیں تمام احادیث ان کے سامنے پڑھتے ہیں تب بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے لیکن پھر بھی مسلمان کہلاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان حکمرانوں سے نجات عطا فرمائے اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے اچھی بات پر جائز بات پر تو اس وعدے کو وفا کرنا ضروری ہے دو ساتھیوں نے یہ وعدہ کیا ہے آپس میں کہ آٹھ بجے دونوں گھر سے نکلیں گے اور مدرسے جائیں گے تو اس وعدے کو وفا کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ جائز کام ہے اور اچھا کام ہے دو ساتھیوں نے اس بات پر وعدہ کیا ہے کہ آج ہم دونوں گانا سنیں گے یہ وعدہ وفا کرنا ضروری ہے یہ وعدہ وفا کرنا حرام ہے ناجائز ہے ولاء سبلوین کفرو سبقو اور کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بچ نکلے ہیں ان نہ عملہ یقیناً وہ اللہ تعالی کو ناکام نہیں کر سکتے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفار جو کہ جنگ بدر میں بچ گئے وہ یہ مت سمجھیں کہ وہ دوسری جنگوں میں بھی بچ جائیں گے اس آیت نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ کوئی مجرم گناہگار اگر کسی مصیبت اور تکلیف سے ایک دفعہ بچ جائے اور پھر بھی توبہ نہ کرے بلکہ اپنے جرم پر ڈٹا رہے چور ہے ایک دفعہ چوری کیے اس کو کوئی پکڑ نہیں سکا پھر بھی وہ نہیں توبہ کرتا ہے اور نہ ہی چوری سے باز آتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اگلی مرتبہ پکڑا نہیں جائے گا ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ اگر کوئی نہیں پکڑا جاتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چوتھی مرتبہ بھی پکڑا نہیں جائے گا کسی مجرم کا پکڑا نہ جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اچھا ہے یہ مت سمجھو کہ وہ ہمیشہ کے لئے چھوٹ گیا بس ایک وقت مقرر ہے ہر کام کا اگر اس جنگ میں بچ گئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلی جنگ میں وہ بچ جائے گا بہت سارے مجرم باوجود توبہ نہ کرنے کے اللہ تعالی ان کی گرفت نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں اور یہ لوگ اچھے ہیں اس میں اس بات کا بھی جواب ہو گیا کہ پاکستانی نظام پاکستانی حکمران یہ شیطان اور ابلیس حکمران اگر ستر سالوں سے یہ باوجود توبہ نہ کرنے کے آج بھی اپنی حکومت پر قائم ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ قیامت تک قائم رہیں گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کامیاب ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ برحق ہیں مجرم باوجود توبہ نہ کرنے کے اگر اپنے جرم میں مصروف ہے اور لگا ہوا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے درست ہے برحق ہے نہیں نہیں نہیں چراغے ظلم ظالم تادم محشر نہ سوزت چراغ ظلم ظالم تادم محشر نہ سوزت ظالم کا چراغ قیامت تک نہیں جلے گا شب سوزت شب دیگر نمی سوزت ایک رات جلے گا دوسری رات نہیں جلے گا تو اگر آپ آج پاکستانی حکومت پاکستانی فوج اور پاکستانی نظام کو ٹھاٹ باٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں روب داب کی حالت میں دیکھ رہے ہیں باوجود اس کے کہ یہ مجرم ہے اور اپنے جرم سے توبہ نہیں کرتے پھر بھی ان کی حکومت برقرار ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کامیاب ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ برحق ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ درست ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ٹھیک مسلمان ہے بلکہ یہ سب کچھ اللہ تعالی کی طرف سے ایک ڈیل ہے ڈیل اللہ تعالیٰ رسی کو چھوڑ دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے اور اچانک پکڑ لیتا ہے جیسے کہ آپ نے افغانستان میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان میں اسلامی نظام اور اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے میں کامیاب فرمائے اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے استحکام کے لیے اور دوام کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جانوں کو ہماری اولاد کو ہمارے مال و دولت کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے اور ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی الہ و صحبہ اجمعین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب والسلام علیکم ورحمۃ اللہ